اَمَّا بَعْضُكُمْ فَأَرْهَبُ إِلَّا اللَّهِ نَشْرِقَاطِرٌ وَجِيلِ بِسْمِ ya ayyo nga lagi na amatu ti intu ti mal pa ni na lagi مار یوں بہت مارکی وت ہی تن وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا فَقَدْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا سِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِي لَا آمَنُوا فَقُمْ وَاحْقَطْ قَاطِعِ وَلَا تَمُوتُنَّ لا اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَعَبْدِي بِحَمْدِ اللهِ جَنِيَّا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا مِنْ عَطَاءِ تم تم آ اللہ کا برین پوروی تم بحث وَقُومُوا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ الْعَذَابِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ سبحان ربي كرب العزه عما يصفون وسلاما عليه المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل ہاجرینوں سرمانا دی جیتا دردلوں کو درطل مقصد و حرض واضح اور Yup. لوڑا گوریا اللہ جیاری محبت پر ارادہ منگوتا سکون کا دامن اور دخل رضا سبب اور وسیلہ گرگ اور ندی عمل بارا اللہ کریم بےتولہ علاقہ بال خصوصا اور عموماً نازر قرآن ترین درس کے اختتام کا موقع جدید مجلس کے انعقاد اختمام اکثر زمنگا استاذے کے درمیان بڑی عنوان باندنی ہے لا کیشا عدی پور فتن دور کے جمالیاتوں اور استادوں کا دور کے سنسدرجن کی طرح سرا وابستگی تعلق اور نسبت شرافت فضیلت لیکن کلچی جی اور احمد ارجد بھی لال بھی, بھی، افضل بھی بہتر بھی برتر بھی بالا بھی شکریہ ہوں اونچا بکار دا شکریہ پولنگ یو کاملن ہر نیسیت سرا گری منصب جرا کو کباب کے اللہ رب العزت عزت بدر کے منگوتا سنا شکر گزار اس ون سبق بگل نہ شکریہ سورندرا جی نہیں اللہ اعلان کی طرح سے دخل حدی خواصان نہ فرمائی و استاذی بن نہ ہو من رب خدا اعلان دا ربد عذاب اللہ کریم با نے مزید کی اضافی بکوشی اور کا نا اللہ نہ قدری عذاب فرمائی جماعت دا و و مستحف دا قرآن دا واضح احادی نہ تجربے جہان کی چاہ اللہ کا قانون پابندی کرے گا اللہ کا رضا دفارا خواہاری کرے گا اللہ دنیا اور قبا والا نے مزونا خصوصی ابت نصیب کری قانون نہ بغاوت کرنے دے نہ شکری کرے گا نہ قدری کرے گا اللہ مسلمت ہے قرآن داری اور دا کتاب سارا دسبت دعوے ہوں امل نسبت دا و جدا چی کلام اللہ اسرائیل اللہ اور فرق دا چی کا تعلقات کا قانون یا دنیا مفادات منر امتما سا کمزے کھچ دنیا دا مفادات سارا تصادم برا باغی کی بیا طیلا باطلہ قبل اور یا انکار قبل قرآن ذکر کہ یا فتح مینو نبی با دل کتابی وطب نہ باغ مرے ایمان لڑے پر بادی صد کتاب اور انکار کریں داز کم کی ساسود خواہشات و مناسب سسود مفادات کو سرا مناسب بھی دنیا اگر سرا مطابق ابو ڈیر انتمام سرا من لیکن کی کی ایراج کوئے ایراج کوئے ایراج کوئے کوئے تم کسی تکلیف مشکل آزمائش محسوس کی دیا داغی نے انحراج گوے اعراج گویں انکار گو نتاب سردار بیدان نسبت دار رشتہ دا تعلق داوا بس کتاب سرا کا نجات باعث سندرے اگر نسبت و تعلق کیا مضبوطی سروی اگر بلا چون چڑا بلا ہرے بہانی بلا اگر مگر لیکن چون کی چنا چلے ہوزو ماں تین تم بکو و تن مانا کی اور چڑی مطلب دادے مانا دادا ہر سوپ دی پہر حالت کی پہر وقت کی پہر بے کی پہر معاملوں کی اللہ کا قانون پابندہ ترف توجہ مسود رضل تقری کلام کے ہر ہر نفر استعمال پیزو رہا ہو ہر سو ہر گڑ کی پہر حالت کی پہاڑ معاملہ کی پہر وقت کی اللہ دا قانون بابند دانچی کا دا کتاب جی دا مولا طالب دا تو اس پابل دا قانون ناول دفارو دانچی حالات کو سہا مند قرآن کریم دا اللہ دا قانون اور احکامات کو تدلیلی تحریف تحریر یا بیکاب دانچ دا زمانے پر دا بدل دو سرا اللہ دا قانون کو بدلو کی کوششوں نہ شروع دانچ دا اور دا ملک اور دا بقی بڑید ددلو سرا اللہ دا قانون کو تبدیلے کی کوشانی اور داسم لڑا چبازی معاملہ تکیم دا قانون الہی پابندی لو بازی کی قانون ہک بتل خزو ماہ دب قانون ٹول بٹول کے اور کسوں کے قرآنی دپران دا سطان دار سا وا بخش بستانی دادا دا کو دا دا شیشو کی اجتماع ہمارا تنہیں جماعت اس پر آئے تنہا کم آئے کتاب د کتاب سرا دعوی تو تابے دارے کی رابئی ہوں کی سر اپنے موافق کی جو آتا تھا پر دروازے کا ہوا تھا سیما ہے محضا محض سے انتبام نشتا انتظام رشتہ متاثر نما کام ماب اور اب تلاسو بار کریم اچھا اللہ کی کتاب کو ذریعہ ڈیر سب گمراہانوں کی دیر و ہدایت النسیب کی جائے دیر تعبیر تفصیل عنوان نے قرآن کو ذریعہ گمراہی بنے گا قرآن کو ذریعہ ہدایت سن گئے لیکن لم الفاظ ہو کے قبر ہوا ہو چاہ قرآن د زان کا دیر گمران کا چاہ زان د قرآن کبے ہدایت دیا پر سخل <سؤال> پن مسادات پوسٹر و قرآن چاٹ کی نوٹ بورڈ دا قرآن رنچک دخل پورا ہم دردوں دارا قرآن راس تراواری دہ قرآن و جانکاری مساد حصول ذریعے جڑا یقین چلا جو گمراہے پنار وران اور چار اللہ کا رضا پارا دا مخلوق کا خیر اللہ کتاب راغب اور محمد رسول اللہ ہدایت یافتہ یا <الْكِتَابًا> ایمان والا بڑے پرانے کریم کے مختلف الفاظ و سرا لاس گرو تک گئی چل سا او ناسری اوہ انسان سراؤ چلس دئی دا اصول یا او الرسول یا نویا یا موسا یا ابراہیم چپتا ہی خاص کون اللہ کتاب دیا بنی سواری لیکن عام طور سرا پرانی کریم کتا کتاب کثرت سر دلائی گیا اشو ہن لگی نا آئی سوچ اور فکر سارا دکوں اور ان سرا اے محبت ڈاغ چلنا ڈالے مار پولی پتا کی محکل بندی جانو سرتے دیکھا کرنے ملے بھاگ یا من اور وما بندی لانو زما کی جمع جمع کارو زما دین زما کارون زما تیغمبر زماتوہین زماں ملاقات مدن کو لینا آ مرو اور زما کرو بندی جانو زما کو کر ربین بندی جانو جمع محدود اور چکا ہے ندینا آمنو سر پتا دیور فی رفت و محبت رامی کاغت رام کی تحدید ہوں گی تقدی ہوں گی ججر ہوں بھی رتن ہوں زورن زورنا ہوں گی لیکن اگر زورنہ اور تیز خبرہ ہوں گی محبت کو دینا بانی چلک کوئی محبوب تیزا خبر نہ پھر نہ يا ايها الذين <سؤال> امنوا ان تطيعوا الذين رؤوا الكتاب ان تطيعوا صحيحا مثل الذين اوتوا الكتاب يوم لا اقرن من كن استصون مرقيم سالان جلقار گرداری اماد رضا دار اب گمات منشا باڑی متا رکن اماد رجا پبل جڑی نل کتاب آپ کا سو شور کا داری پردن تا سور سے مالی کا تیری ایمان ایمانباد دیا تھا سوتا کوران بہی مانا ہے واپس بتا سو پر مانی اس کا سونا کرا پی ان کو فرق ان کی سبب نظر حفاظت اور دا سنر من كان قبلكم شبراً بشبر حزواً نعلي بالنعلي حتى إن كان منهم من أطاع لا أمه علانية لكان من أمه يفعل كذا لطک یا سونا نام لوگ مت دیو شبت سڑا دیوان کو سدا تمانک اور محنت سرما اللہ قانون کی لاس اور محمد رسول اللہ پلم لانبارکڑا سنتی سکین اے دا محبوب نے آسان کارن جما محبوب نبی تاب ستی نا در بارے گا ستی رو پہ دیوار سرا مدن پے دیوار قول امل عمل کے بعد قول نیلا دگڑے پڑے کے قول پولو تیواروں پونے سکیلے درجے پہ دیواروں پونے سکیلے اجرو سہاس میں تیواروں پونے ستی نتیجہ پر کپ رسمت میں تیواروں پولی سٹی لے جم نازل دون اللہ سلو کی آئی کا قولن گیریش کا محنت اللہ نبی ندی پہ ستی دپان بلسمت کا بصیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواد بھی پول سکینہ ہر پہلو بصیرت محمدی مطالعہ کا ندی جتن بتاثر درسے چرنگ محبوب نبی تعلق اللہ کے کتاب سر رسمی درج ہر شور ہر چیز قرآن و مقابلہ کی پڑھو دشو ہر رشا قربان ہوا ہر راہشو یو گورو یو زمانا محمد رسول اللہ لا رسول اللہ تبرالا اب تلاد ویوا دو جراوے تبرالا یو بدن رسی اور مرو منی تو زم ملونی گم اللہ پیغام رام رانی کی حدی و آرام ہوت نشا دشرے کا چول ہوا تتنشا تم بہن دل و رپ کا پاسا پاسا زماتے رام زما بندی جانو کو رسوا انزاروں کا انزار مانا قرآن بیان کا تبارک نف نزل الفرقان علی بھی لی عاللہ پل بندہ دیکھ پارا چلا اللہ کا بندہ نظیر شی بیاں کے ددی قرتان شی بیا نو کے دبی قرآن شی تبدیل نہ کے دبی قرآن شی تبدیل محمد رسول اللہ تو فسند تسلی پارا پارا نام مبارک او کر اور تو کو رنڈے والے ادیرا اب سادق مسمد دنیا امین و, و, و, و, و دیانت دار محمد, محمد. محمد. محمد. پری دنیا والا دنیا والا پل کے لاد توحید بیان کئی چاہیے اب جا پتا دیو کے ساتھ لا چھوڑ دا دا دے لا بس صادق امبر تو سائی جی. شرارتی وطن کی ساشی ونکی دنیا جی رسول اللہ قربان جب پران دفا سم اکثر کا بنا والا دنیا اللہ پران بن کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشال ہے قرآن آپ کو یہ تو خوشحال زندگی کو زندگی کرے وسلم اور جب ازیخن کو پابندیوں محمد مکری قیل قرآن پڑے گا تو قرآن بھی قوقی دیا مکہ بڑے گا دا پر خبر ڈیروں کتابوں حدیث سدا حدیث نقل کرے دا حادث انا حادث انا حادث پر وی رسول اللہ فدی دور در, در کروں کی کی پر درد کرے کرد مسجد میں پر نو کی چوڑا کی ورا سے ہجنا پاراجو خلکا نیت اور جاری گئی اور کل یو چلا بل چد اللہ کتاب کی, کی خلق پیداش دمکی والا ہوتا پیداشی چی مالا موترا کیسلام مارت صادی اللہ سوس کلچتاسی مو پبر سولہؤ چیلو دین سفل کوش گڑ دن بوا مرسور ملا بس باندی سل کو تپیش کر سر سیما خلق, یا رزو یا رزو فی مواقع خلق اور یو نرد مو تبل کو دیر درد در آواز دے تو آنا اللہ بندی خبر ہوش آیا پتا سو کے سوتاسی نجان پر مانا دن تھا بادار رجو آیا پتا سو کے سو سر کا سرو بیجو نو رش بہادر سے میرے ہوا مار جماعت بل کوڑتا اپل کون ہوتا اپل کری اجڑے جماعت پا اپنے محلے پبو ہی ج گما اللہ کی گاری بیان بیانک بولیا ہاں کبھی لگا قوم دے، خلق غلطی ڈالا کے غلطی تم وہی کے خپل محل کے پل کو ڈالا کتاب ولے رسول لا جا پڑی مالا بلو ربی ارے ماں بول گئے اللہ کتاب بیان کم دقت دے کر دو میں دئی اعراج کئی زد وج کئی ماں دو چزو قرآن بیان کم پل ذمہ پورا کما چلتے چلتے دان برانوانو کرا لا نشنا وطرا دے یا بیت اللہ دے پر طرف کتاب اللہ دے کے رسول اللہ دے اور رسول اللہ پوری گور کی, رتب رتب کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی نہیں انتخاب دے کہ بیت اللہ سارا رفا لباڑی بیت اللہ سرا کوڑی کتاب اللہ بے ہو دیکھ کہ کتاب اللہ نہیں پری ہو دے رو دیا اللہ پری دردنا کا موقع بیاوا گیا تو حالات جو مجرت ہوئے محمد الرسول اللہ روان نے سرگی مبارکی روانی دی اور حدیث چراجی و موقع محمد و رسول اللہ کتاب اللہ سارا منور بیت اللہ نا آری دی جدائی برداشت کریں شاہ توری بیت اللہ تبوری بندا قبرا د چاہیے محبت محمد جدار عبادت محمد الرسول <سؤال> اللہ جہازی سے بلاشی بلاشی سرد سفر تکاری بیت اللہ طواق و الوداعی طواف گئی واپس طواف گئی طاقت جڑ کے بھی اپنا شنااری چی میں پریشان بھی ارم سنا کر سنا پر گیسا ہوں مچھلی را دی بار بار بدل دی ترق صحیح تمنا پیدا دی جی. بار بار لارے <سلام> اب محمد رسول اللہ چب اللہ روانی بولو سہارے قتل قطر تالب کی نا ذخل و برداشت والا غرو دیر وے تحمل والا غرو شا شاہ کب قتل سرگ مبارک رو کے اور تو زبانی ابدست کا کرے ماتو واہیلا ابل دلا دی لاہی وکی روایتی ولائی ان لینی لئی زمادی تل کو سمی محبوب ران دیا کا محمد دنیا والا گیتا نوئی چی محمد بے تو میرے فتو محبت کی کمزوری وا ننا بیت اللہ مینا پر دے لیکن د قرآن مقابل نہیں مقابلہ نہیں پورے اس دا وقت انتخاب دے یوں دا بیت اللہ یاد گیتا اللہ اللہ لولا تمام امرہ زندگی رولا لیکن نسبت و تارکو محبت لگ بکارا بیت اللہ نہ جرائی بار کتاب دن پری سفر دے اور حضر دے پور دے جمع دے کبازار دے کیدانی جہاد دے ہر دے رسول اللہ سرا کتاب اللہ دا تاس و رسول اللہ کو کتاب اللہ عملی مجسم کرنا سائنا سو داخلہ کے رسول بار کے بنا گانا گ <تصفيق> محمد رسول اللہ اللہ کو و محمد کتاب اللہ کرا لکھاوا کتاب اللہ سرا نسبت کتاب اللہ کرا وادی و مقابلہ شعر چارا خبر کو الا بجی بسیرت کو خبر کو صرف زبانی جمع کرچی نہ بلکہ اعتماد سردا خبر کوئی زندگی یو ساحد برسول چاہد کتاب اللہ کا یو ساحب کی سوتا کی کتاب اللہ ہر سات ہر لمحہ ہر ہر وقت رسول اللہ د قرآن مقصرو مقبوض نہ قرآن اللہ کا جڑم رسول اللہ کا اور جڑا محمد رسول لاکھ اللہ, اللہ کا ڈر کے دلوں چلے گا اللہ کوئی اللہ کے عامات کا لام ہوئی ددی و جینا کا جڑد دے آواز لوٹا بھٹکی داسی تو جڑنا گھٹکی مو تو شانتی آواز تو مستوں کو قرآن کے مراتا چاچی باؤں مزر کی بہ نیو وقت وہ وقت سارے شورو شا سارے شورو شا دشوری رسول اللہ چاوت سدا قطر امانت مشہور چار چار میرا چبی شوچ دا ساٮٔے دا شرارتی نکلی لو لا دچ میں حقیقت مت کری اچھی بھی تو بڑے دوری کے التى حق مباراه الشاي حق مباراه حق مستر في لولا الذم ها فالقران على رجل من الطيبين عدين نا جنا جناؤ اللہ قرآن سے مل جا لو ربد سے میرے کاپارا کی پارا اللہ تعالی اللہ کے انتخاب کی کے عہدے مطلب لین خانو لی چود لیل نوابانی عہدیدار ہو سبدار نسدار مالدار لکھ موجود ہو لیکن قران رپار دحمد اللہ رج ملن کرا دشا کا قرآن الارجا دی من کر حالانکہ کراچک محمد رسول اللہ سرا جدی جس لو کم اسو اللہ امانت و محمد سر ہو دے کے را جانت محمد مو تمدو سدا تبان محمد برات لا ہر اعتبار سرا محمد رسول اللہ من لو خود جگ پڑ پیداشناج حسد پیداشا چل پچ لو لالا عظیم دا انتخاب خدا کی دا دا اللہ دے ہکدار جکانا کا قرآن ذرک منتا ترتا جب منتا تا کوئی تر گرانی سبھیری خواہشات دنیادار سرا مقابلی بطے خود بھی پال ستی کور استا جی ماری کا مادر تیز مارن سیرت خبروں ہر کی محمد اللہ با قوا رے اور مقابلہ اور تڑک توفی تم امریکی تڑک تو ماتا ہی جما زندگی جما ہوا ویلا زماد اللہ سوا ہر گو کی دلّا لڑوبا بارا ڈلہ کتاب کرے ماں مرد کتاب جو مت کرے دلی تبلیح کرے دے بپارا قربانے لڑکیری زما دفر ٹکڑے ٹکڑے شریری شری مانان مانش کدی جگر شویری کبھی ماننا قربانی میری کبھی دیر قربانیں مرتبہ میری ہو سا زمن کار پورا شا اللہ پر دین کامل کا زمن داری پر سرشوا پیغام دا اللہ قرآن دا اللہ امانت اور دیا نت کراسو کراؤ نہ ذیمہ داری اس مت کے دار کو مستقل لن, لن دن ماں تمسما یان سی جنا سبیرو دل تک رئے البیرولہ سم کی علیہ کا پو لم سبیلا یو درپور دے رام کتاب درپور دل تر دھی تم در کریں سرف یو داد دیوان جو در سونے بلکہ ادا تنگی الٹیل تارک تو اللہ سورے لیکن داسی مجھ ملنا داسی بے عملان داسی اطلاع داسی کو شیتا نا سو دا دے دا ہف دا ہی المر تک جوم ارپ لائنے جان گران سندم یو فا بکوری سکیل کتاب کا سو سردار لند ز مجھ مہا تاسوچنے گمراہ پرسو چاڑ تاسو مضبوط لاری سر میرے لوگ یا دار كوانے بل گلا پروان دیتا گلا رسو رسونی وسونی بنا بڑے تلا كے وا یو دلہ کتاب بل پری کتاب پاندی واہ من سرفی نندر پر بولے گی ماں شرط مت ہے قرآن ندو قرآن اللہ اکبر کے ندی نی نو تر کتاب اچتا والوں کتاب می داری تاری داری تم دے دم پا دب کتاب سر دن کے داری بھون گیتا دنیا دار باد مفاداتی انداد پار چاپ کرانی دنیا دا بڑا دسول پاروا واپس بتا سو واپس کاسو پش دینی مانو کا سو نا کایدا دو لب دید مانا دین دو لبا راضی شو اللہ جبن ناراجی شاہ منگا جی دت جبن ناراجی شاہ منگان جیمان سواد یادوں <سؤال> کا قرآن سارا پالق تارا نشہ مضبوط نشہ اقداد پیدا نشا سرت دار کتاب ہوں گے قرآن دا اپنی کتاب وارا دنیا د مفاد دسول رشتہ قرآن دفل دانتا قول ہو قرآن کی تارا کوٹا صحیح غلط بد نول ہو دیا ہو قرآن ذریع پاشتا کچھ تبدیل بازی مانل بازی تم کا پرینکی مانیہ پرسنگ کو جب سزانے دو لکھی بھاگت پرسنگ کو اللہ من بالی میں بانی کرے لا منگتے چلے مدلہ علا رسول اس سارا دنیا ندی کلی میں سن بابا قیامت کی زمند کی مانوں پر موجودی زمند کی مانو بال موجود دی کتابوں پہ تلا کے ایماندال خطرہ موجودہ اللہ فرمائی وئی پا ویفا تم آیا تم آئی تم رسون ہو مطمئن شہری مطمئن شہری دسی ہوشا سنسی دسی خوش مگر سی دکھوں موجود تھا دا لیکن د دا خطری سبجوزی سنگتا ممکن چاسو کو کر کے تلاش ہے وہ آیا تم آئے مستی بتاسواں آئے تمہ اللہ اللہ نے کتاب درس کی اللہ نے کتاب مستن کی اللہ نے بیان کی تا درس قران استاد صدیق ایمان دا باقار استاد صدیق ایمان دا عبادت ذریعہ الحمدللہ شاباش ہوا الحمدللہ چینند قرآن جناز دا لت نم وتے اسملے بازار دفتر اور طول وطن قرآن جنازی وتی اور جنازی صرف قرآن, لیدرے، لیدرے دا, قرآن ہو جا. دا جنازی د دا قرآن آد آد دا ادالتوں دادتروں آد نہ داڑو نا د بازارو جنا کو قرآن اللہ پور کی پابندیدہ دا قابل نہیں خود قورم کی قرآن زیا اسکولوں کی قرآن زیور کرے بیٹکوں کی اللہ قرآن زیادی رسمتوں کیوں کا سفر قابل نہیں بہل کو محفل کو یقیناداز فخر وہی زمن د فخر ذریع اللہ قرآن جی ہر زیر قرآن پابندی رہی درمیشان یہ وادی یہ تیرے پور سرار بندے جنہیں تجھے بخشا ہے دوتے خودائی دونوں ان کی ٹھوکر سے سہرا اور کریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بچائی د سے کرتی ہے دیوانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشمائی داش نئی اور چلو سنگ منسوان دش ہال دارے آئے کتاب و, و کلام دا کلا مانا دار مسلط قرآن ایمان والوں نے ایمان بقا سبر دے محل ایمان جڑے ستر ببکی اور ایمان پاک دے پاک میں مانا کل تو زین پاک لگی پاک میں مانا پاکر بھی دا قرآن اور جڑک کی پاکی ہے اور الحمد اللہ آبادنی آبادنی میں آئے روسو کا گزارے ہو اور پتا سو زمن گردو تشکیری منگ پکو سڑکوں اللہ دی اس نے بیٹرپنا سکول کی رکھ رکھی نی سکول اسکول سے اہتمام شوش ہے اور قربانوں اور اللہ کو فضل و کرم دل ترآن دا دارمطل پور دور بولو کر دو در درپ درپ دیکھو مند کو رشت تاند پوران کپ دے دے دا من بانو مانے دسل ایمان دفاع دفاع دفپوری حفاظت دفار دار القرآن داسی اللہ د قرآن قورمی اور چوبیس گینتی قرآن پاری کی جی چوبیس گینتی قرآن پاری کی اور آگے دبارہ دا مردوں قدم چھت کھڑے مشکلات بھی اول نہ ہوا چلے اور یہ اپن سعادت منشا دا موقع زیامت ہے مرد نباد پر تیامت کی چرہ کی تاب بیانی پابل نہیں ہو سکتی اجر وال مچلے توسی بکر سواگت کر دیا اللہ دب قرآن مدرسہ قرآن کو اور زمنگی مرگرو محنت معلوم دے دا رہا چیشوانی پارا زمنگا اس پاسو نہیں مارواظت در پارا زمنا اس پاسو اور دردان بچے اعتماد کو پاللہ نے لیکن حق کو لا تر ملاسل خبریں حق لڑی محنت ضرورت منگل کدی لگا منڈی حاجت منگل سر مند کردی دا ڈاٹ گرنے ضرورت منگل تسلی صحیح سکھ سوکھنے کی کورت جو آپ کو ہر سکھ بھونگ کم از کم اللہ تلا سنی ص اللہ استاد انتظان استاد کتاب پارا سرگردان اللہ تب اغیر خزدانوں نے اسباب و مہیا کے بنیادار السباب دے اعتماد کو پسارے لیکن اسباب کا حاجت سے ضرورت دے اللہ دلہ کا اسباب قلعہ سلیفوں کی اسباب تا دیکھا بچہ اعتماد رکھا کئی فتح پورنوان تم کتنا تم آیا تمہارا ڈلّہ دللا ڈلّہ کتاب چ نستے کی دفاظت رکھی وفی تو مسول <سؤال> ہوئی تصویر چی چپتا چکی موجود بھی رسون کے ڈاللہ رتے رام آم اخبار پیغمبر ہی کا وارس کا پیغمبر یا دور کی پیغامات رسول اللہ رسول نن اللہ پیغامات اللہ کے رسول وار سان رسل کرچیدا علماء اللہ دران جان موجود حفاظت د دکی کرچ اللہ داساما کرمند کا اور نند منگا اللہ سنتی جن دنگ پران جمنگ سم آئی رمو برقات اور جو موجود سنتری قرآن اور سنتارت نچاؤ سبر دیو کچا سبر دے پچیس دنیا خبر دے دو اللہ اور اللہ بنوارا تو موقع منت رب تا منت بران سر پال قرآر سی کرے مند کتاب داد مان سر پالو ہر ممکن تعاون بتو منگ استاد کتاب خدمت نا بن ذاتی ذمہ داری پر بڑھو اور منگ بد قرآن پر درسوں کی شامل ہو دو قرآن د خدمت موقع پر نظائ ہو دو قرآر کریم خدمت موقع چی ملاگی کی باریک میں بھرپور حصہ ہو شور معاندا ناظری نوالا ہمت اور سرجمی کوے پانی کے سل بچولا داخلی والے بچیرا چکور تم قرآن واد نشی دا نسل سس دیندارشی سبا سب اچے افسر بھی سب اچے دنیادار بھی جاگیردار بھی ایماندار بھی عہدیدار بھی سارے سخیر بدر رسی اور تبھی جو سزا وغیرہ آزاد بھائی خوباریا انسان چیمڑ کی امریکی شدری عمل نہ باقی, عجر باقی کیو والا سالح عجر اور پسیا جرا رہے تھے پانی کیوں والا نسخ بے حد ہو گئی ہے اور رات اسلام دینی قدیز ہے ماں وواہ والے بیاہ مشرا دفارا درد انتمام دے دو درد انتمام تو قرآن کریم درد داخلت کا منگل تو مدرسی و مدرس دا داد دم اسپاؤ دا شری کے کار کے داسی رکھا مدرسی رے وا لا سلا بغیر تو سمطالیہ قرآن پرس کی شامل تعاون سوتے ہوں سیدا چند ہوں راشد اسلام داداضی میں پہچانے زمین طرف دا اللہ دا طرف گئی تو زمین پہ چاہ کر رز مرے مرگری کی سن رہی درس کی شرکتوں کے اعتبار اور از درد کم از کم ہر مول مسلمان دمر حق ترآن کو بمنی جو حد تک یہ قرآن سوکھ سوکھا دیا اللہ کا گوا اسی بندی چکے امدادی اور منگ لا دکھو پوری کو کی اور, کی اور پلی راجی. جحاد جحاد جحاد. تورا چلونا اور گٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال محنت نا اچھا. نا رب نارا منگنا کا منگ کامیا چلا سن کی منگ کامیا دا مدرسی جو کسوک نخریص دقات اوزان نخیدر وطاورن نشکو لگرانی ورکا مدر زکاة پیسیر ہم قد احمد کی لگی صاحبی نصاب صاحبی استطاعات مردی چی زکاة ورکا ہے قنورو ذریعو کیل دلی مدرسی دقرد دارا یہ دقار ورکا فریقی ویود الزکاة دقریزی را دا قولو دا عجر و صواب اللہ تعالی صلی اللہ اللہ خصوصیت اگر درز قرآن کی در اللہ دیو و مشران شامی رازش استفامت راجی ڈر مخبر سبانہ ان شاء انشاءاللہ درد قرآن شروع کی سوان و دوبارہ شروع کی زک قرآن نہ قرآن گئی کلکاری سے ختم گئی وہ اللہ کرتی کر دوبارہ شروع اور علیز کے محبت کی تشم کا چلا جو چبیا پیشور اللہ دیم یہ درد و بران اور تلاوت ختم کرے نہ شور اللہ سلیم دا سنت صلی وعدد اللہ اللہ کتاب پڑھ خدمت فنا دنیا نا انتقال اور صدی استاد دا کتاب دا خدمت سر جمن استاد کتاب خدمت کی شامی جی دعوت ورتم اور قدم آلات کی منگل فن راشم کم لگ مسلمان بیادر شروع کی اور کیا شوق سرے تیمام سر شامر شہری دعوت دربارے راشی روکنے اور لچا کیوں دعوت نامے یو یو لذے بھائی راضی با ماں بخر برا سر جمو خوشاری درپارے کی بشائی نہیں سو جمع دنیاوی خوشحالی ہوئے نہ قرآن ہوئے دا دنیا کا دا سارے دعوت نامی چاپ کر پار بعوت سراحلا سورا پوری کوشش اللہ جی شریف اللہ دہرافی وارمد اللہ صلی اللہ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعالیہ و آلہ و صحبیہ اجمعین اللہم اقبل ما فی ذاک ووزل الخير و زار الاسلام من ظہر رجانا لنا اللہم مالنا الذکرک و شکرک و حسنی عبادتک اللہم ثبنا و رفعنا بالقران العظیم اللهم جل عنا من يحلل الحلال ويحرم الحرام ويعمر به اشتمه ويؤمن به المشاك ويقول الحق لا وني على الوجه الذي يرضى عنا يا رجلار الكرام اللهم ان الحق حق والظلم اتباعه وان القاعد باطل والظلم استنابه اللہم ربطانہ دینہ کی دنیا حسنا وفیل آخیرت حسنا وفیل آزاب اللہ الہ العالمین مستان المالی ستاہ کتاب پر اسفر جلتا آجی شو ستاہ در کی ملاسیل ملی ستاہ نفعہ دیو تلوستی جاگو اللہ من لکم المستیع کی من پانے نادم شرم سال اللہ کر جان کی تو شیطان پر بڑا کری محبت کو بڑا کروا پسندوں اللہ مطلوس کام براکار کی پکا بھی کبھی کام گپور راجیتا جدو پران پور برا دمنچی کا خصوص دمن کپور تو قرآن جن بڑا اللہ کتاب سارا اللہ کا قرآن تعلق چلم جن محفوظ کا اللہ دیکھی کتاب نے اللہ کا قلجر دو ان کا معافی ہوگا اللہ ددی بہادی جس وتا ہے ضمن رشید معافی رکھو گا آئین درد کو کا اللہ کا قرآن فور کا اوپا اللہ دلی مسلمان قرآن کے پر غم پیدا کرتا اللہ درد پیدا کر سوچل و قرآن دفار و مصروف عمل میں ربداری حفاظت کا اللہ کے سدا اسباب مینتادیندار وی اللہ اور سرمیا اللہ کتابوں کتاب والوں کے اللہ کی رکھو اللہ کے اللہ جو دنیا معاجوں پورا کر مشکلات رنگ بچ اللہ دنیا نت اللہ. اللہ کے اللہ کے برغد آزاد نہ اللہ کے آزاد کے دفتر محفوظ کا جہنم نم و بچ کا رسول اللہ وسلم شکا و نصیب کا اللہ کے شکایت نمبا اللہ قرآن شکایت نمو کا قار شاۃ النسیم کا شکایت نمبا ضر پران خدمت اللہ کو صحیح ترین نصیب کا اللہ امداد اللہ کو فضر کروں گی منگ مزید اللہ کا شرف مسلم شکر نشوا رحمتنا رحمتنا کو مرز اللہ آپ کو بر شان مطالبہ تو رکھے گا اللہ سب کو نور بھی دے جو قالتم بختم اللہ من تقلا سد الويل تصورا يريد من بختم دعاء القدس اللہ قدس و بينغی نستعین و بيني تارا و اسpiro لو اللہ, اللہ رضی اللہ عنہ تشوار و اللہ قدس و لا ما ان فاد رب العالمین اللہ رضی اخبرد باہارتا اللہ ندینا سنا تشمع حافظ کا ربا زمن کے زرطور مرازنا تا تمالوں چی زمن پر جو شیئی اللہ قولے کا اللہ کشای مند بچتا اللہ چینا سمرہ منت منترہ افار شروع ستاد دین ستاد مخلوق خیر فکیر اللہ ترہ افر اردادتا کشای اللہ زمن خود ندینا آرہا ربا داد اکران درسنا نمیشہ دفارہ آبادتا تھا اللہ دا قرآن در سنر دونگی ہمیشہ دا پارا بات پاتا زمان استاذان کی ہمیں اخواری کردہو دی ذاتی رہا رسول اصطاق و فضل اصطاق اللہ آقیلہ دکھئی بدلے ورکا الہوالارمین مندانی حق نشو دا کول تاکہ اسحاب اللہ حقوں کا لاتا ورنگی چکم حق دیر آلی قبل لکی جی مالولات کی بارکتنا واچوا دن دنیا کے بارے میں تناوا چاہو اللہ تب کی بار پہ تناواچا حراقت مصیبت و غص ہے محفوظ کا جبکہ ہی عاشقی حاشی ہے اللہ کی نصیب کا اللہ کے جنت بنوارا اپنی مقدل الناظر کا اللہ پر جسم الجرد وسیق مقامات کو نصیب کا اللہ جب والدین ضمن رشتے داران جو دا آل و آیان تو حق دے اللہ قرآن کو مقابل کی. استاد قرآن پر حمایت کی نمی. اللہ دو دنیا اسباب میں اس کا استا امداد استاد اعتماد ہوتا باور زمین ایمان کے اللہ اسباب استاد ضور و قدرت کو مقابلے کی رہی اللہ سے ظلم سر امداد اللہ سے ظلم سر امداد ہو رب بنگلہ قرآن نہ خدمت صحیح طریقے سے دا مسلمان نا و و کی قرآن اور اللہ دی ہدایت بنتا اللہ ندیب کو کی کر اللہ کم فن کو چفقسمت کی ہدایت نے اللہ دعی شاہ مد اور غم المنی محفوظ ہوساتا اللہ دعی دا نشارنا دادا رسنا مدرسی محفوظ ہوساتا اللہ دا عبید شرم دا علماء و دیندار طرابا محفوظ اسا تھا ایلاغ العالمین ملد غفتو چلنا را زی طالب ایتا چل, چل دلی اللہ دا خلشان متعدد ہارا دا ساہا تھا چنبیہ استانہ حفتی بھی خصوصا امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو خیرنا راکت یا و مومنان و مسلمانہ استانہ حفتی البو من مخلوص کا چکم و شرول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا وقت اور میرا و وقت کیا مسلمان روپے پناہ وقت رو اللہ کے مجاہدین و امدادوں کا اللہ کے کپڑ زور مرد کا اللہ کی سخت دین خدمت کے ہی تال پیغمبر فناہ اللہ داری پار اللہ ہوگا اللہ چلیوں رو کی رکاوٹیں ہوئی علی کو فل منصوبوں کی ناکام کا اللہ پل منظر مقصود کا پل غالت اور مقصد استاد کتاب استاد کے لیے اعلیٰ اللہ باری کی کامیاب کا جب پر ذریعہ جفر قرآن کو بہر بندہ پذرت کی تعداد اللہ تب و درد اور فکر تازہ نبی کو جڑا کیوں جب نبی کر صحابوں تا کا تعبیر ہوتا تازہ تعبیر ہوتا ربا کا درد کو ضرور کی پیراجی اللہ تعالی درد و فکر تو ذریعہ مغل خدمت توسی پراجی اللہ جو قان و سرمت شاند خدمت و کراجی جس پہ کی گی ضرور دنیا اور آ کے رف کو فیس کی جب والے دیر چپ کر بچی نہیں مگر رکھے لڑائی جب بچی اللہ دفن والے در کوئی پالے دنیا اور دل داخیر ماتا کی جی. اللہ دا دنیا آخی دا اخیرات دا خوشان و ذریعی جی اللہ زمان دا دو چی میندارا جی چی چی کی دا دید آمان و سواقنا حاصلوں اللہ دا خلق دا چی دا قرآن سلمینہ دیدو اور سلمینہوں کی دا قرآن و دا والا عزت کی تیز عزت مان کی جی دا قرآن و دا قرآن, قرآن والا قرآن مدتر اللہ سیخ و اکر صرفتنا چی ربنا ظلمنا نسلنا و اللہ تختر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرين ربنا تقبل لنا انتا انتا الصبیل العلیم و تب علينا انتا انتا التباب الرحیم و صل اللہ علیہ و تعالیٰ محمد و آلیٰ و اصحابی یومانی بحمد اللہ بولی سکیم سمر امداد